اشاء اللہ الرحمن الرحیم رحم الرحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں توسین مجھے تمام خامی دانش و خانہ سب کچھ بات بھی سلامت کرتے ہیں اور ہمارے سلسلہ کتاب سے خدا میں سے باب نمبر 42 ٹو بیالیس ہیں باب الجارہ کے نام سے اجارہ قبان اور اسی میں جو ہے کسی گھر کو آپ کرائے پر دیتے ہیں وہ بات بھی ہے کسی گاڑی والے کو کرائے پر دیتے ہیں لیتے ہیں گھر کو کتاب پر دیتے ہیں لیتے ہیں یہ چیزیں بھی ہیں کوئی کپڑا وغیرہ کسی کو سینے کے لیے دیتے ہیں اس کی مزدوری کے بعد ہے یا کسی کو گھر میں اس مزدور کو اب گھر میں کام کرنے کے لیے ہاں جی کوئی گھر بنانا ہو کوئی گھر میں کام ہو تو ان کا ممکن ہے کسی ترخان کو کسی مستری کو کوئی گھر میں ہاں جی کام ہو اس کے لیے لاتے ہیں جس کو مزدور کہتے ہیں وہ بحث اسی میں ہے اجرت سے متعلق جو ہے تمام آفاظ اسی بحث میں ان باب میں بحث کریں گے تو اجارہ جو ہے یعنی اجرت پر دینا معنی اجرت پر دینا کرائے پر دینا گھر وغیرہ کو گاڑی وغیرہ کو مثلا اجرت پر دینے کے معنی میں اجارہ تو اس سلسلے میں قرآن پاک میں آیت بھی ہے اجرت کے حوالے سے کسی خدمت کے وز میں اجرت لینا محنت کے وز میں اور قرآن پاک پیامر کی حدیث بھی یہاں شہر سے دونوں نقل کریں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے فرمایا فین عرضہ نہ لکھوں خاتون حجورہ ہن اگر تمہیں جو ہے دودھ پلائیں یہ جو ہے چونکہ ماؤں کو اپنے بچے کو دودھ پلانا ان کے لیے باعث صواف ہے مفت میں دودھ پلانا تو باعث صواف ہے ایک بہت بڑا حسن ہے لیکن اگر خاتون بولے گئی ہے مجھے مزدوری دے دو روزانے کی بنیادوں پر محنت کی بنیادوں پر اجرت دے دو بولیں تو مرد کو دینا پڑتا ہے خصوصاً بعض اوقات عورت کو تلا دے دیتے ہیں ہاں ولادت سے پہلے ولادت کے بعد مثلا تو وہاں یقین ہے وہ یقیناً اجرت مانگیں گے وہ وہاں غلطیں اجرت ماننے کا تو ایسے موقعوں پر جو ہے اگر فین ارزا نہ اگر وہ تمہاری بیویاں دودھ پلائیں تمہیں مرد تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو اور وہ تم سے اجرت مانگیں تو خاتون تو تم ضرور دے دو ان کو اجراً ان کی مزدوری اجرت ان کو دے دو ہاں جی حقیقت کے خاتون پر جو ہے اپنی وہی بچے کو بھی دھو پلانا ان کے لیے سنتمالے باعث ثواب اور کی ہے اگر وہ جو ہے اجرت لینا چاہیں تو شرح دینے کے بابن ہوتی شرح اور خصوصاً اگر جو ہے تو تلا دیا ہو اور ابھی بچے کے عمر دو سال نہیں ہوا ہے دو سال سے کم ہے تو اس وقت میں اس کو دودھ پلانا ہے تو ایسے موقعوں پر خاتون بیوی بی کا ہے اب وہ تلا دے دیں تو وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میں دودھ پلا لوں گی لیکن مجھے خرچہ دے دو بولیں تو اس میں کو خرچہ دینا پڑے گا اور وہ خاتون دودھ پلائے تو یہ ایک حکم جس میں اجرت کا ذکر ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آت العجیرہ دے دو مزدور کو جس سے آپ نے کام لیا ہے کوئی بھی کام لیا ہے ہاں جی دے دو مزدور کو اجرت ہو اس کی مزدوری کب دے دوں ہاں کب جو ہے اس سے پہلے کہ خشک ہو جائیں عرق ہو اس کی محنت کا جو آپ کے لیے کام کیا اس کا پسینہ اس کی پسینہ خوش ہونے ہو سے پہلے اس کا اس کا جو اور مزدوری اس کو دے دو تو اسلام نے جو ہے ہاں جی محنت کشم کی محنت کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اس کو جو ہے لمحے کے لیے بھی تاخیر کی گنجائش نہیں رکھا لیکن آج کل بات باقی ہے بڑے بڑے ہزار لوگ بیچارے عوام سے کام لیتے ہیں بڑے بڑے کاروباری لوگ کام لیتے ہیں ہاں جی کمپنیز کام لیتے ہیں بڑے بڑے کچن والے کام لیتے ہیں لیکن بیچاروں کو کئی کئی مہینے تنخواہ نہیں دیتے ہیں کئی بات کو تو کئی کئی سال بھی تنخواہ پورا نہیں دیتے ہیں تو یہ شریعت کے سو فیصد منافی ہے قرآن و سنت کی سو فیصد منافی ہے قرآن سنت حکم کرتا ہے اس کو فوراً اس کا اجرت دیا جائے مزدوری دیا جائے اس سے پہلے کہ اس کے محنت کا خوشبو جو ہے پسینہ خشک ہو جائے اتنی جلدی مسئلہ جتنا ہو سکے جلدی دے دیں بہانہ تراشی نہ کریں تو یہ ایک آیت اور حدیث اجرت اور مزدوری کے حوالے سے یہ اجرت اور اجارہ اجارہ کیسے عقدے واحد عقبہ کیسے عقد ہے شہر ثمرت جس کا فائدہ کیا ہوتی ہیں نقل المنافی کسی بھی چیز کی منفعات منتقل ہوتے ہیں جیسے آپ نے آپ کے گھر ہے گھر آپ نے کرایہ دے دیا تو کرایہ اجارے پر دے دیا تو آپ کا گھر تو اصل گھر دوسرے کی ملکت میں نہیں جاتا ہے لیکن اس کی منفعت جو اس میں رہنا ہے سکونت اختیار کرنا ہے یہ سکونت جو فائدہ دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہو جاتے ہیں وہ حقیقت دوسرے کو دے دیتی ہے تو یقد ایک ایسا عادلِ سمرت ہو جس کا فائدہ یہ ہے نقل و ہاں جی کسی چیز کے منفواہ کو منتقل کرتے ہیں بے عوض ان معلوم ان معلوم اور مشاخص احواز میں ہاں جی مس کرائے کی, کی صد میں ما بقائل ملکی کے جبکہ باقی رہتے ہیں ملکیت اس اصل چیز کے حلات نے اپنے اصل پر ہاں جس کا ہے اسے کیا اسے کا رہے گا یا آپ کہیں ہے آپ کا رہے گا جب ہم کسی کو کرائے پر دیں دیں تو آپ اس میں رہنے کا حق دوسرے کو ہوگا جو کہ منفاط ہے اس گھر کا اور دوسرا اس کے عوض میں آپ کو ہاں جی کرائے کے طور پر اجرت کے طور پر پیسہ یا کچھ بھی دے دیں گے جیسا تو ہوا ہے حق میں تو اجارہ جو ہے یہ ہوا ہاں جی اس ایک ایسا عقد ہے جس کا سمرا منفعت جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے ایک معلوم عوض کے بدلے میں جبکہ ماں بقال مل کے علاصل جبکہ اصل ملکیت جس کے ہاتھوں جس کا ہے اسی پر اس کے اصالت اصلیت پر باقی رہتی ہے ملکیت دوسرے کی طرف ٹرانسفر نہیں ہوتی والا اس اجارے کے لیے ہمیں ارکان الخمسہ کل پانچ رکن ہے ارکن اول پہلا رکن جو ہے الموجر ہے کرایے پر دینے والا گھر کو گاڑی وغیرہ کو ہاں ان کو چیزوں کو جو ہے کرایے پر دینے والا مجر کرایہ پر دینے والا جیسے کہ گھر کو کرائے پر دے دیا تو اس مالک کو موجر بولیں گے تو ان مجر کے لیے والا وہ شرائط اس کے لیے بھی کئی شرائط تھے وہی ان میں سے کہ الآخر ہو واقل ہو بل ہو،, ہو یہ دو شرط دوسرا وہ جواز و تصرف ہے اور اس کے لیے جائز و تصرف کرنے پھر کوئی جو شرن اس کے لیے عرق بانے کوئی بھی خرید و فروخ ایسے ادارہ وغیرہ کے معاملات کا الفصوب اور ان کو پھنسا کرنے کا اس کو ہاں شرن نے اس کے لیے جائز ہو اس پر کسی کو ان کی پابندی نہ ہو یہ وہی باول ہیجیے جو نے پہلے پڑھا ہے اسی طرح اشارے اس پر کسی کو ان کی پابندی نہ لگاؤ اپنے مال میں تصرف کے حوالے سے تو یہ تین شرن لگا ہے وہ رکن دوسرا رکن جو المستاجر ہو وہ شاید جس نے آپ کے گھر کو کرائے پر لے لیا یا آپ کے گاڑی کو کرائے پر لے لیا کہ کسی بھی چیز کو کرائے پر لے لیا تو کرائے پر لینے والا مستاجر اس کی شرائط کیا ہوا شرائط ہو اس کے شاید کا شرائط المجن کرائے پر دینے والے کی شرائط کی طرح ہے یعنی اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ بالغ ہو آخر ہو اور جواز و تصرف لوقو ہو آغت باندھنے میں کسی بھی قسم کے معاملات کا خرید و فروغ ایسے اجارہ آر آرہ وغیرہ کا اور اس کو فسخ کرنے کا اس کو شران اختیار ہو اور اس پر کسی قسم کی پابندی کے شکار نہ ہو یہ دو رکن تیسرا رکن معاہدہ آپس میں ہاں جی تیسرا رکن جو ہے وہ رکن ہے العقد نفس عغد ہے عقد اجارہ ہے ہاں اجارے کی جو عقت ہے وہ اس کو معدے سے تعبیر کیا ہاں اور جی؟ رکن و خالد العق و نفس آغت کے اجارے میں آگ کے الفاظ کیا ہے وسیقت وہ یعنی اجارے باو اجارے میں آگ اجارے میں جو ہیں ہاں جی اس کے الفاظ سے گا تو یعنی اجارے کے الفاظ یہ ہیں ان یقول الموجر یعنی وہ گھر کا مالک گاڑی کا مالک جو اپنے گھر گاڑی وغیرہ کو دوسرے کو اجرات پر دے رہے ہیں کرائے پر دے رہے ہیں تو اس کو مجر بولیں گے ہاں جی تو وہ مجر کہیں اجرت پر دینے والا گھر گاڑی وغیرہ وہ کہیں آجر تو کا میں نے آپ کو اجرت پر دے دیا کرائے پر دے دیا حاضر دارہ اس گھر کو ہاں جیسے اگر کوئی گھر دیا تو اس گھر کو میں نے آپ کو اجرت پر دے دیا کرائے پر دے دیا آ جر تو کا بولیں تو بھی صحیح ہے اور آخرے تو کا بولیں میں نے آپ کو کرائے پر دے دیا یہ بھی صحیح عربی میں استعمال ہے او ملک تو کا میں نے آپ کو مالک بنائے منافعہ اس گھر کی منفعات کا میں من نے آپ کو مالک بنایا خود گھر کا نہیں اس کے منفع کا مالک بنایا لہذا آپ اس گھر میں رہ سکتے ہیں تو ان تمام الفاظ میں سے جو بھی کہیں ہاں جی آجر تو کا عدل دار بولیں اگرے تو عغرے تکا بولیں ملک تو کا منافعہ بولیں اس کے بعد یہ الفاظ اضافہ کر لیں مدتاً کضا بھی کضا اتنی مدت اتنی مثلاً وس میں متعدن قزا مثلا ایک سال چھ مہینے ایک مہینے بھی قزا اتنی روپیے میں مثلا کہ آپ جو ہے چھ مہینہ آپ رہیں ہر مہینہ مثلا پانچ ہزار تین ہزار دو ہزار جیسے بھی آپ بولیں گے تو وہ جتنا اس کے جو ہے رقم آپ نے بطور کرایہ لینا ہے اجرا لینا وہ بھی ذکر ہو اور کتنے عرصے اور کتنے عرصہ رہنا ہے وہ بھی ذکر ہو تو جب اس نے اس طرح تو یہ خل المستاجر تو اجرت پر لینے والا ہاں جی وہ کہیں کرائے پر لینے والا کہیں قبل تو چونکہ میں نے قبول کیا بولیں تو بھی صحیح ہے تو بولیں میں نے اجرت پر لے لیا بولیں تو بھی صحیح اور ایک اور ایک اور ایک طرح تو یا میں نے کرائے پر لے لیا بولیں تو بھی صحیح ان تینوں الفاظ جو بھی بولیں قبول ہو جائے گا ہاں جی اب یہ قبول ہو گیا ایجاب بھی ہو گیا قبول ہونے کا بعد یہ عقبی جس طرح اس سے پہلے آپ نے میں پڑھا مزارہ میں بڑا عرد لازم ہے بولا ایسے ہی عرد اجارہ بھی جو ہے عرد لازم ہے یہ عقبی عرد لازم ہے معاہدہ ہونے کے بعد اور دونوں طرف سے ایجاب قبول ہونے کے بعد آپ ایک طرف کو جو ہے وہ مدت پورا ہونے سے پہلے اس کو کینسل نہیں کر سکتے فصل نہیں کر سکتے مگر ایک ان میں سے ایک کو موت ہو جائے یا جو ہے دونوں کی رضامندی سے پھنسک کرے پھر ہو سکتا ہے والی اجارہ تو اجارہ بھی جو ہیں ہے لازم الازم یہ بے عقرد لازم ہے ایک طرف اس کو کینسل کرنا چاہیں مدت پوری ہونے سے پہلے کینسل نہیں ہوتی ہے نہیں کر سکتا عرد لازم ہے عرد جائز کے مقالم عقد لازم ہے یعنی عرد جائز میں جب طرف ان میں سے جو بھی جب چاہیں اس کینسل کر سکتے ہیں لیکن عرد لازم کینسل نہ کر نہیں کر سکتے جب تک مدت پوری نہ ہو تو عہد لازم اللہ تبت الداز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ باتیں نہیں ہوتی اللہ بالقالت مگر یہ کہ دونوں کی ان معاملے کو کینسل کرنے پر رضامندی ہونے پہ ایک قالین اس معاملے کو کینسل کرنے پر دونوں راضی ہو جائیں تو یہ عورتوں عہد اجارہ جو ہے کینسل ہو سکتی ہیں خصاق ہو سکتی ہیں اور بے عادل اضبابل یا ایسا کوئی سبق پیدا ہو جائے المختذیت لفاذ جو پھنسا کا تقاضا کرتی جیسے ان میں سے ایک فوت ہو جائے تو بھی وہ پھنسا ہو جاتے اولا تب تل بلوے لیکن بیچنے پہ عقد اجارہ باطل نہیں ہوتے وہ باقی رہتا ہے مثلا آپ نے ایک گھر کو مثلاً چھ جی مہینے کے کرایہ پر لیا تھا شہ مہینے کے مدہ تھا اس مالک نے دو مہینے کے بعد تین مہینے کے گھر کو بھیج دیا تو وہ آپ کو بے دخل نہیں کر سکتے گھر سے چھ مہینے تک آپ اس میں رہ سکتے ہیں ہاں جی بولا اس نے بھیجا ہاں جی لیکن جو ہے اگر آپ دونوں کی رضامندی سے اس کو کینسل کرنا چاہیں تو کریں ورنہ آپ بولیں بھائی میں اپنی مدت پورا کیے اگر نہیں نکالوں گا بولیں تو وہ مالک جو ہے آپ کو بے دخل نہیں کرا سکتے تو پھنسک نہیں ہوتے اگر جارہ اس اجارے کی جگہ کو جس چیز کو اپنے اجارے پر لیا گھر وغیرہ اس کو بھیجنے پر حت آئیے وقول ماشاحت کون کون چیزیں اجارے پہ دے سکتے ہیں فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو صحیح ہو اعارت و آریتن بدون کسی عوض کے کسی کو استعمال کے لیے دینا اس کے عوض میں کوئی چیز نہ لے تو اس کا آریہ وطن جیسے ہم گھریلو سامان والا دیتے ہیں استعمال کے لئے پھر واپس لے دیں اس کو آریہ برتن تو مزے ہر وہ چیز جو صحیح ہو ماساحس عارت اس کو آریتن کسی کو استعمال کے لیے دینا صحیح ہے سجارت ہو تو, تو اسی چیز کا بطور اجارہ دینا بھی صحیح ہے اس کے بعد میں بھی آپ مزدوری اجرت کرایہ لے سکتے ہیں وہ اجارت المشاع مشترک چیز کا بھی اجارے پر دینا جائزاد الجائز ہے دو بھائی ان کا ایک دکان جو ہے دونوں کا مشاع احباب سے ورثے میں ملا ہے تو اس کو دونوں گرد مندی سے کرائے پر دے سکتے ہیں اجارے پر دے سکتے ہیں ایک گھر ہے دو بھائیوں ان کا باب سے وراثت میں ملا ہوا ہے دونوں نے تاثب نہیں کیا ہے دونوں کو برابر حصہ ہے تو اس گھر کو مشاع ہے غیر منقسم چیز ہے مشترکہ ہم ہاں اجارے پر دے سکتے ہیں اور اجازت مشاع مشترک چیز کا بھی اجارے پر دینا ہے صحیح ہے وہ کل اب آپ نے ایک بندے نے کسی کی چیز کو اجارے پر لے لیا جیسے گھر کو اجارے پر لیا گاڑی وغیرہ کو لے لیا تو شرن وہ مال اس شاخ کے ہاتھوں میں کیا حیثیت اختیار کرتے ہیں ہاں جی اغوا امانت کی حصہ رکھتے ہیں یا جو ہے کیا حصہ رکھتے ہیں فرماتے ہیں وہ کل ہر وہ چیز جو آپ نے وجرات پر لی ہے کرائے پر لی ہے تو وہ چیز آپ کے ہاتھ میں امانت ہوں. وہ امانت ہے فیض دل مستقل کرائے پر لینے والے کے ہاتھ میں وہ چیز اب بطور امانت ہے اب بطور امانت کی چیزوں کی حکم آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا اس میں اگر جس پر امانات رکھا ہے وہ اس میں جو ہے جان بوجھ کے اس کو نقصان پہنچائے یا اس کی حفاظت میں کوتاہی کرے تو اس کا اپنی جیت سے اس کا خسانہ بڑھنا پڑے گا لیکن اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے کسی غیر اختیاری یا آفت کی وجہ سے نقصان ہو جائے تو پھر وہ ضامن نہیں ہے تو یہ ہم بھی وہی بتا رہے ہیں فلاں یزمان ہوا تو پھر اس چیز کے ادارے کی, کی چیز کو نقصان پہنچے اس کے ضامن نہیں الب تاثرین مگر اجرت پر لینے والے نے اس کی حفاظت میں کوتاہی کریں اور تعطیل یا جان بچ کو اس کو نقصان پہنچائیں تو پھر اس کو اس کا خسارہ پورا کرنا پڑے گا ایک تو دو یہ دوست ہے اس کے علاوہ ایک اور سورج میں بھی اس سے خطارہ پورا کرنا پڑے گا اور بیان یشتا یا یہ کہ اجارے پر دیتے وقت شرط لگائے موجر تجارت پر دینے والا گھر کا مالک شرل لگائے اعلی اس تجارے پر لینے والی پر زمانہ زمان کو وہ بولے بھئی اس گھر کو کسی بھی وجہ سے آمدن غیر آمدنی ابھی اس گاڑی کو کسی بھی وجہ سے نقصان پہنچے تو آپ کو اس کا خسارہ خود کا اپنی جیب سے بھرنا ہوگا خود نے یہ شرل لگایا اور آپ نے بھی قبول کیا تو پھر جو ہے خواہ آپ کے اختیار سے وہ خیر اختیاری دوسرے کے سامان کو نقصان پہنچے تو آپ کو سے بڑھنا پڑے گا جس طرح آریہ میں بھی یہی حکم تھا ایک بندہ اپنے سامان آپ کو آریتن دے اور وہ شرل لگیں ٹوٹ پھوٹ ہو جائیں تو آپ کو اس کا خسارہ دینا ہوگا اور آپ نے قبول کیا تو آپ کو بعد میں خسارہ پورا کرنا پڑتا ہے تو یہاں بھی کہہ دیں اور یہ اشتہار تھا ہاں جی شرل لگیں مجھے اجرت پر دینے والے عالیہ اجر لینے والے کو زمان زمانت کی خزارے کو پورا کرنے کی شرل وہ اقبال حالمست اور اجرت پر لینے والے نے بھی قبول کیا اللہ ہر حالت میں تو نے بھی کہا ٹھیک ہے کہ بھائی کسی بھی وجہ سے اگر اختیار اخر غیر اختیاری, اختیاری کسی بھی وجہ سے آپ کے گھر کو آپ کے سامان کو نقصان پہنچے تو میں اس خسارے کو پورا کرنے کے پابند ہوں بغیر قبول کریں تو اس صورت میں بھی اگر اس گھر کو سامان کو نقصان پہنچے جو آپ نے کرائے پر لیا ہے آپ کو اس کا خسارہ پورا کرنا پڑے گا تو یہ آج کے اندر سے ان شاء آگے بڑھیں گے